حوض بالله من الشيطان الغزيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير للوصية إن ترك خير للوصية للوهلدين والأقربين بالمعروف صورت <سؤال> الرقرب بارہ نمبر دو آیت ایک سو اسی ہے یہاں سے سبق کا آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ خریب علیکم اضاد اور یہ دوسرا حکم ہے ابھی احکامات شروع ہو گئے اللہ رب العزت کچھ احکامات خص فرماتے ہیں سب سے پہلے حکم وہ قساس کے بارے میں تھا اللہ رب الزط نے قصاص کا حکم بتا دیا اور اس میں یہ فائدہ بتا دیا اللہ نے کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے اگر قصاص کا معاملہ چلتا رہے تو تم زندہ رہو گے قتل و قطل کم ہو جائے گا تمہارے لیے قصاص کے اندر کیا ہے ذریعہ یہ دوسرا حکم ہے یہاں سے کوتیوار تاریخ ان تارہ ان فی النی وسیع یہاں سے دوسرا حکم اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں وہ وسیعت کا حکم ہے وسیعت کے بارے میں اللہ رب العزت احکامات بیان کرتے ہیں یہ حکم بیان کرتے ہیں اس کے بعد پھر تیسرا حکم ہے یا بیاسی سے اللہ رب العزت تیسرے حکم کو جو کہ سوم کا حکم ہے رمضان کا ہے وہ حکم اللہ رب العزت بتا رہے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت چار نمبر پر حکم بیان کریں گے شہر اور اقار کے بارے میں پھر پانچ نمبر اللہ حکم بیان کریں گے احتکاف کے بارے میں, میں تو اسی طرح یہ احکامات چلتے رہتے ہیں تو یہ دوسرا حکم ہے اللہ رب العزت نے قصاص کے بعد کیونکہ پہلا حکم قصاص کا بیان کیا دوسرا حکم اللہ رب العزت وسیعت کا بیان فرماتے ہیں مسئلہ یہ تھا کہ شروع میں وسیعت لوگ نہیں کرتے تھے جب انسان فوت ہو جاتا تھا مر جاتا تھا اس کا جو ترکہ ہے جو مال پیچھے چھوڑا ہے وہ سارا کا سارا مال اس کے بیٹوں کے درمیان میں تقسیم کیا جاتا تھا اس مال ترکے کا مستحق اس کے بیٹے ہوتے تھے تو بیٹوں کو دیا جاتا تھا سارا بیٹیاں وغیرہ جو باقی رشتے دار ہیں وہ سارے کے سارے محروم رہتے تھے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے جب سمجھتے ہیں کہ تمہیں موت ابھی آنے والی ہے یا موت کے جو اثرات شروع ہو گئے اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی میں نے دنیا سے جانا ہے تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے پھر اللہ نے فرض کیا انکم وسیعت کرو اپنے والدین کے لیے اپنے رشتے داروں کے لیے لیکن وسیعت کریں بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے یہ نہ ہو کہ ایسی وصیت کرے مال دینے کی کہ میرا سارا مال میرے کس کو دے فرآن فران رشتہ کو دے بیٹے محروم رہے رہ جائے پیچھے یہ بھی وصیت ٹھیک نہیں ہے اور سارا مار میں والد صاحب کو دے دے یا والد صاحب کو دے دے باقی بیٹے جو آپ کے ہیں وہ سارے محروم ہو جائے یہ بھی اللہ رب الزت نے اس کو بھی اس طرح نہیں کہا بالمعروف لفظ اس لیے کہا کہ وصیت کرو لیکن بالمعروف یعنی اچھے طریقے سے وہ کیا ہے یعنی ایک تہائی میں آپ وصیت کر سکتے ہیں ایک تہائی میں آپ کریں وصیت کریں تو یہ حکم آگیا اسلام میں کہ اپنے والدین رشتہ کو کم از کم آپ وصیت کریں لیکن ابھی دینا کتنا ہے یہ موسیق کے سوابدیگ پر اللہ نے چھوڑ دیا کہ جتنا تمہارا دل کرے اس کے بارے میں کیا کرے وسیع کرے کہ والدین کو اتنا دے دے رشتہ داروں کو اتنا دے دے جو باقی حصہ بچ جائے وہ پھر میرے بیٹے لے لیں تو یہ اللہ رب العزت نے وسیع کے بارے میں والدین کو رشتہ داروں کو کیا کیا اس کا حکم دیا کہ یہ کیا کرے اور یہ وسیع کرنا یہ فرض تھا زمانے بعد میں اللہ رب العزت نے جب برسے کا مسائل اللہ نے احکامات نازل فرما دیے اور آیت نمبر گیارہ سے سورت النساء آیت نمبر گیارہ سے آیت نمبر اکتالیس تک صورت النساء آیت نمبر گیارہ تا آیت نمبر اکتالیس اللہ رب العزت نے یہ سارے کے ساری جتنی آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری وسیعت کے احکام کے بارے میں اللہ نے اتار دی اور ترقی کو اللہ نے کیا کر دیا خود تقسیم کر دیا انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کا ترقہ کیسے تقسیم کیا جائے گا رشتہ داروں کے درمیان میں لہٰذا وہ اللہ نے وہ احکامات نازل فرما دیے اور طریقے کا تقسیم کار اللہ نے کیا, کیا کر دیا اس کے بعد پھر اس طرح وسیعت کرنا والدین کے لیے رشتہ کے لیے یہ کیا ہے یہ فرض نہیں رہا یہ ایک مستحب عمل ہے اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ فرض نہیں ہے ہاں ایک وسیعت فرض ہے ابھی بھی ان طریقے کے آیتوں کے اترنے کے بعد بھی ایک وسیعت قریب الموت آدمی پر وہ فرض ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا حق ہو اس کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ ہو کسی کا کوئی حق رہتا ہو قرضہ ہو تو اس کے بارے میں پھر اپنے رشتے داروں کو بیٹوں کو یہ بتانا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد فلان فلان آدمی کا میرے اوپر یہ حقوق ہے وہ میرے ترکے میں سے کیا کیے جائیں ادا کیے جائیں وہ بھی ایک تہائی میں سے کیا کیے جائیں گے ادا کیے جائیں گے اور اسی ایک تہائی میں اس کے کفن دفن کا تجہیز کا یہ سارا کا سارا سامان خرید کر اس کو کیا, کیا جائے اس کو سنبھال لیا جائے باقی جو مال بچتا ہے وہ پھر ورثہ کے اندر اسی حساب سے تقسیم کیا جائے گا جیسے کہ اللہ نے تقسیم کا طریقہ صورت النسا آیت نمبر گیارہ سو اکتالیس میں بتا دیا تو یہ اللہ رب الزت نے حقم وصیت کا فرما دیا تو یہ حقم کس کا ہے وصیت کا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کی شروع میں تھا بعد فرس تھا بعد میں بھی کیا ہے یہ فضیت اس کی ختم ہو گئی جب آئے تھے اتری کی ترقی کے بیان کی فرماتے ہیں کوتبا علیکم کو فرض کیا گیا کوتبا یہاں پہ مانے فرض ہے یعنی مقرر کیا گیا فرض کیا گیا لازم کیا گیا تمہارے اوپر یہ بات اضافہ ذرا حضم الموت جب حاضر ہو جائے تو میں سے کسی کو موت یعنی موت, موت قریب آ جائے اندارہ آج کا خیرن اگر اس نے کچھ مال چھوڑا ہو تو واجب کیا ہے الوسیت لازم کیا اللہ نے تمہارے پر وسیعت کرنا کس کے لیے لا بدعین والدین کے لیے ماں باپ کے لیے کہ ان کو کچھ حصہ دیا جائے ان کو محروم نہ کیا جائے جیسے کہ پہلے محروم کیا جاتے تھے سارے میت کا جو ترکہ ہے وہ اس کے بیٹے لیتے تھے والے اسی طرح رشتہ کے لیے وسیعت کیا جائے یہ بھی اللہ نے فرض کیا ہے مقرر کیا کہ رشتے داروں کو حصہ جائے رشتے دار محروم ہوتے تھے آپ کا یہ بات حق ہے کس پر متقیوں پر یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں متقی ہے تو یہ ان پر یہ بات حق ہے لہذا ان پر یہ وسیعت کرنا چاہیے جو متقی لوگ ہیں خاص طور پر ان کو اس کی وصیت کرنی چاہیے یہ ذمے ہے لیک لازمی حق ہے کس پر یعنی متقین کے ذہن بات ہے کہ اپنے والدین رشتے داروں کے حق میں بھی کچھ نہ کچھ وصیت کریں اور اس وصیت پر پھر ورثہ عمل کریں اور اس کو آگے تقسیم کریں کسی نے ایک سوال بھی کیا مقرر ہو گیا آپ کے لئے نہیں کر سکتے اچھا فرما کے جو والدین کے لیے مقرر حصہ ہو گیا ابھی یہ فرض نہیں رہا یہ ختم ہو گیا جو والدین کا ہے والدین کو تو اللہ رب العزت نے ورثہ میں شامل کر دیا تو جو والدین کا حصہ ہے وہ معلوم ہو چکا ہے تو لحاظ یہ وصیت یہ بعد میں کیا ہوگی ختم ہوگی شروع میں تھی کہ والدین کے لیے کیا کریں کچھ حصہ مقرر کیا جائے جب ان کے حصے مقرر ہو گئے ورثہ کا تو والدین کے لیے بھی کیا نہیں یہ وصیت نہیں ہے میں نے کہا کہ وصیت ایک فرض وہ وصیت فرض ہے جو کہ کسی کا حق آپ کے اوپر ہو قرضہ ہو کوئی لین دین ہو کسی کے ساتھ پھر اس کا وصیت کرنا چاہیے اور اپنے ورثہ کو بتانا چاہیے غریب الموت آدمی کو کہ فلاں فلان کے میرے اوپر یہ حقوق ہے یا فلان فلان کے یہ قرضے ہیں یا اتنے پیسے میرے فلان کی طرف ہے فلان کے پیسے میرے طرف ہے یہ سارے معاملات صاف کر کے جانا چاہیے اس کی وصیت پر اس پر کیا ہے یہ قرض واقعی جو والدین کا مسئلہ ہے والدین کا حصہ مقرر ہو گئے تو اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے وہ پھر اپنے اپنے حصے کیا کرتے ہیں ترقی میں سے لے لیتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، یہ حق ہے یہ ذمہ ہے کس پر مستقین پر یہ شروع کہ اسلام میں کیا تھا یہ حکم میں یہ حکم جب آیت ترقی کے اتری ہے اس سے یہ مصروف ہو گیا فرماتد رحبما سمع بینا اسم علین جس نے بدن دیا بصیت کو اس کے بعد یہ استعث سنا تھا یعنی قریب الموت آدمی نے وسیع کچھ کی اور سننے والا اس وصیت کو تبدیل کرتا ہے اپنے مرضی کے مطابق کہ قریب الموت آدمی نے یا متوقع نے یہی یہی وصیت کیا تھا یوں یوں کہا تھا اس نے کوئی ڈنڈی مار رہا ہے اور غلط بیان کر رہے تو اللہ فرماتے فی النعت وہ ہو بے شک اس کا گناہ جو ہے اعلی زینہ ان لوگوں پر ہے ہو جو تبدیل کرتے ہیں اس وصیت کو میت نے وصیت کچھ کی تھی انہوں نے وصیت کچھ بنا دی تو اس میں میت پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو چٹ کیا بسیت کر کے چلے گئے دنیا سے اس نے تو اپنا ذمہ ادا کر دیا لیکن بعد میں جو انسان سننے والے ہیں جو ورثے سے ہیں وہ اس وسیعت کو چینج کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں بدل دیتے ہیں تو گناہ اس بدلنے کا امید پر ہے اللہ ان اللہ فرمات علیم بے شک اللہ رب العزت سننے والا ہے اور آئینم رکھنے والا ہے مطلب جس نے وصیت سنی ہے میت سے یا قریب الموت آدمی سے تو یہ وصیت تو اللہ نے بھی سن لی اگر وہ اس میں چینجز کرتا ہے تبدیلی کرتا ہے تو اللہ نے تو سنی ہے اللہ کی گرفت سے تو تم نہیں بچ سکے اور اسی طرح اللہ عدیم ہے جس پر انسانوں کی نیتوں پر اللہ عدیم ہے قید پر اللہ غیب کی باتیں بھی سمجھتے ہیں انسانوں کی نیتوں کو بھی سمجھتے ہیں جو آدمی اس طرح نیت غلط کرے اور اس وصیت کو بدل دے تو اللہ فرماتے ہیں تو مجھ سے تو نہیں بچے گا یہ سارا کا سارا میرے علم میں ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا روز قیامت میں اس کی پوچھ گچھ ہوگی خاص اور اصمن بین اطما علق ان اللہ رح رحیم اللہ رب الرماتے ہیں کمن خاف خافا سے مراد یہ ہے ہاں اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بے جاتی یا گناہ کا احتکاب کر رہا ہے مطلب یہ کہ قریب موت آدمی ہے آپ وسیعت کرنے والے ہیں امن خافہ میں موسم جو ڈر جاتا ہے وہ میں سے۔ موسی سے یعنی موسم یہ اس میں فائل کسی ہے جو وسیعت کرنے والا ہے اس سے ڈر گیا کسی اس کا جنف, جنف کہتے ہیں طرفداری کرنے والا یعنی طرفداری سے ڈر گیا یہ تو خاص طرف کر رہا ہے یعنی وسیعت میں گڑبڑ کر رہا ہے اور وسیعت ایسی کر رہا ہے کہ یہ خاص جو رشتے دار زیادہ اس کو محبوب ہے اس کی طرف سارا وصیت کر رہا ہے کہ یہ میرا فلان فلان مال میں سے یہ ان کو دے دے اور اس یا غلط وصیت کر رہا ہے جو کہ شریعت کے مطابق نہیں ہے مطلب یہ کہ ایک تہائی میں وسیع نہیں کر رہا زیادہ مال میں وصیت کر رہا ہے جو کہ اپنے باقی رشتہ داروں کو وراثت سے محروم کر رہا ہے زیادہ وصیت کر رہا ہے تو یہ بھی گناہ ہے تو پھر کیا, کیا اس سننے والے نے اور اس وصیت کو سننے والے جو ہیں یا آس پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں رشتے داروں میں سے انہوں نے کیا باصلاحہ بہینہ ہوں ان کے درمیان میں سلاح کر دی یعنی اس کو سمجھایا خلا اسما علی اس بات پر کوئی بنا نہیں ہے اس کو سمجھانا چاہیے یار اللہ کی طرف آپ جا رہے ہیں خدا کا خوف کرو ٹھیک ہے نا جی غلط وصیت نہ کرو وصیت کرو شریعت کے مطابق تو لہٰذا یہ نہ کرو کہ کسی رشتے دار کو بالکل محروم کرے اور کسی کو زیادہ دے تو اس طرح یہ وصیت کیا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پر کوئی گنا نہیں ہے اصلاح کرتے وقت ان اللہ اور رحیم بے شک اللہ عفور ہے یعنی اگر کسی سے کوئی تھوڑی بہت غلطی ہو جائے تو وہ اللہ رخش دے دیتا ہے رحیم ہے رحم کرنے والا ہے مطلب یہ کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس کو معاف کرتے ہیں اور اس پر رحم فرماتے ہیں اس کے بعد حکم سوم کا اللہ بیان فرماتے ہیں پہلا حکم تھا احساس کے متعلق دوسرا حکم تھا وسیع کے متعلق ابھی تیسرا حکم ہے وہ رمضان کے متعلق ہے روزوں کے متعلق کیونکہ یہ رمضان کے روزے رکھنے کے بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رقم ہے یہ بھی کیا ہے اک رقم ہے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا امل دینا اے ایمان والوں اے ایمان داروں اے ایمان والوں کو تہوار کو مسلم فرض کیے گئے تمہارے اوپر روزے افسیام جمع سوم کی ہے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کما کو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے کہ پہلے فرض کیے گئے جیسے فرض کیے گئے تھے عال الزینہ اور لوگوں پر منقبل عموم جو تم سے پہلے تھے لا اللہ شاید کہ تم کرو تقوی اختیار کرو اور اس پہ کیا کریں یعنی اس پر عمل کرو اللہ سے ڈرو مطلب یہ ہے کہ یہ اس چیز میں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے چیزیں ہیں اور اس معاملے میں تم کیا کرو اللہ سے ڈرو تو اللہ ربڑی سے روزے کا اکٹھے کیا یعنی فرضیت کا یہاں بیان کیا کہ روزے فرض تمہارے اوپر لیکن یہ خاص ایک مہینہ ہوتا ہے جس کو مہینہ رمضان کا کہا جاتا ہے چاہے یہ مہینہ رمضان کا سردی میں آ جائے گرمی میں آ جائے درمیانی موسموں میں آ جائے لیکن اس کا روزہ رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر کیا ہے یہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے امتیں بھی روزے رکھا کرتے تھے ان پر بھی یہ کیا فرستا لہذا تم بھی اس کو رکھا کم اللہ نے فرمایا کہ یہ تم ڈرو مت یہ تو پورا مہینہ ہم کیسے روزے رکھیں یہ تو تقریباً انتیس یا 30 دن بنتے ہیں کیونکہ اسلامی مہینہ یا تو انتیس کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے اس میں 28 کا 31 کا کوئی مہینہ نہیں ہے جو کہ میلادی سالوں میں یا میلادی مہینوں میں کیا ہوتا ہے مہینہ کے۔ اٹھائیس کا نکلتا ہے کبھی انتیس کا, کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے کبھی اکتیس کا بھی ہوتا ہے لیکن اسلامی مہینے صرف 29 اور تیسے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ایک مہینہ ہے ایک مہینہ 11 مہینے ہم کاتے پیتے رہتے ہیں دن رات لیکن اگر 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہم جن کو صرف اپنے منہ کو بند کریں اور اللہ کی تعت کریں تو یہ کیا ہے یہ ایام معدودات، اللہ فرماتے ہیں یہ گنے ہوئے دن ہیں یعنی گنے ہوئے دن اس لیے کہ اس میں تین آشرے ہیں پہلا اشارہ روزہ شروع ہو گیا تو وہ نکل گیا پھر دوسرا اشرہ شروع ہو گیا انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے پھر آخری اشارہ رہ جاتا ہے وہ بھی فوراً ختم ہو جاتا ہے اور عید آ جاتی ہے تو یہ ایام ماد اللہ فرماتے ہیں یہ گنے ہوئے دن ہے کیونکہ زندگی بھی تو اسی طرح ہے انسان کی زندگی اس کے لیے کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ بھی گنے ہوئے دن ہے ایک ایک دن اس زندگی کا کیا ہونا اختتام ہونا تو یہ ایام محدودات ہے یہ کوئی زیادہ دن نہیں ہے تو لہذا تم اس کو زیادہ نہ سمجھو اس کو بوجھ نہ سمجھو قانون کا ان کو مری دونوں اللہ رب الجت یہاں کے خاص لوگوں کے لیے ایک خاص رعایت کا اللہ اعلان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک, ایک, ایک, ایک so انسان سفر میں ہے یا ایک انسان بیمار ہے مریض ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ روزہ کا نہ رکھنا اس کے لیے کیا ہے یہ ہے روزہ کا سکتا ہے بعد میں کیا کرے گا بعد میں اس کا قضا لے آؤں گا اس کا قضا لے آنا کیا ہے وہ ضروری ہے اور قضا لے میں یہ بھی نہیں ہے کہ متأثر قضا لیں اسی اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے کسی وقت بھی اس کا قضا لا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جتنا قضا جلدی لائے تو اتنا ہی اچھا ہے اس لیے کہ اس کے ذمے کو جو چیز ہے وہ اتر جائے گی اس کے ذمے سے فرماتے فمنگان من کوم جو ہو تو میں سے مریضاً بیمار جو تو میں سے کیا ہو کوئی شخص بیمار ہو او على سفر یا سفر پر ہو قائد تو مینار ہے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے جتنے دنوں کا روزہ اس نے کا لیا ہے یا توڑ دیا مطلب سفر میں ہے تین دن سفر میں رہا تین دن روزہ اس نے نہیں رکھا تو جب مقیم ہو گیا آ باقی روزہ رکھتا جائے روزہ پورا ہو گیا رمضان گزر گیا رمضان کے گزرنے کے بعد جو تین روزے اس کے ذمے باقی تھے ان روزے کو واپس رکھ لیں ایک آدمی بیمار ہو گیا رمضان میں اور شدید بیمار تھا تو اس کو ضروری روزہ چھوڑ دے کیونکہ اس نے دوائیاں بھی لینی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا روزہ رکھنا کیا ہے اس کے لیے مضر ہے یہ دوائیاں بھی کانی ہے تسلسل سے تین وقت یہ دوائیاں کھانی ہے لہذا یہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے جب صحت ہو رمضان گزرنے کے بعد جتنے دن اس نے روزہ توڑ دیا کھا تو اس روزے کا کیا کریں ایام بخر سے وہ خزانے ایام بخر اشارہ ہے کہ غیر رمضان میں جتنے بھی یہ گیارہ مہینے ہیں ان میں پھر اس پر کیا کریں دوہرائی کریں اور خزانے والی نہیں ہوتی خو نہ ہو فیدیا تو ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی تو ان پر فدیہ ہے ایک مسکین سے کانے کا تو عام امسکین کا مطلب ہی کہ مساکین کو کانا کیا ہے اس میں ان فیری کا ذکر ہے ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اسلام کے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی اگر صاحب سروت ہے صاحب استعمت ہے مال وغیرہ ہے اس کے پاس تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کا فیریت ہے یہ حکم ہوا کرتا تھا لیکن بعد میں یہ کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا اس کا یہ بھی ترجمہ ہے کہ وال نزین ہو یہاں لام مقدر ہے والن لذین لا یوتی ہو اصل مسئلہ یوں ہے کہ ان لوگوں پر جن کی استطاعت نہیں رکھتے روزہ رکھنے کی زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے یا زیادہ بیماری بڑھنے کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کے استطاعت نہیں رکھتے مثلاً ان ایک آدمی بالکل پانی ہے اور شیخ فانی نے پھر دوبارہ جوان تو نہیں ہونا اس میں طاقت تو وہ نہیں آنی لہٰذا یہ روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ روزہ رکھ نہیں سکتا روزہ رکھتا تو کیا ہے اسے تعار نہیں رکھتا تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کا فیلیا دیا جائے یا کوئی آدمی بیمار ہے شکر کا جب تھوڑا سا کوئی کانتا پیتا نہیں ہے روزہ رکھ لیتا ہے اور گرمی کے دن ہو دن بھی لمبا ہو تو اس کو کیا ہو جاتا ہے دورے پڑتے ہیں پھر ہو جاتا ہے یا ایک آدمی گردے کا بیمار ہے بالکل روزہ رکھنا اس کے لیے ممنوع ہے اگر وہ پانی نہیں پیتا تو گردوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر روزہ نہ رکھنے کے کیا ہے یہاں حکم ہے تو لہذا وہ پھر کیا کریں گے وہ فدیہ دیں گے اللہ جینا یوتی فو نہ ہو وہ لوگ جو کہ ستاخ نہیں رکھتے روزہ رکھنے کا تو وہ کیا کریں گے فیدیا تم تو آؤ پھر وہ فیدیاں دیں گے اسکین کے قوام کا مطلب یہ ہے کہ ایک فطرانہ ایک روزے کا وہ دینا پڑے گا ابھی فطرانہ کیا ہے ایک روزے کا وہ پھر صاحبی استطاعت پر ہے کہ وہ انسان کتنے استطاعت رکھتا ہے سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ کونے دو سے کیا ہے گندوں کا ہے جی جوں کا بھی اس طرح اس میں آتا ہے کھجور کا بھی آتا ہے زبیر کا بھی آتا ہے میوے کا ٹھیک جی. اور اسی طرح جس کو کشمش کہتے ہیں تو اس حساب سے پھر یہ انسان دے کے اپنی حیثیت کو اپنی سطح کو تو پھر فیدیا اسی کے حساب سے دیتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ نہیں وہ مفتی صاحب سے پوچھ لیا جی نے دو سر ہاں جی گندم کا کیا دے دے قیمت دے دے یا گندم دے دے, دے؟ بس فیبیا ہو گیا نہیں اللہ کے بندے اپنی حیثیت کے مطابق دیں جیسے کہ تیری حیثیت ہے اگر آپ کھجور کی استطاعت رکھتے ہیں تو کھجور خرید کے دے دیں فیدیا میں لیکن ہے یا اس کی قیمت ادا کریں اگر آپ جبیر استطاعت رکھتے ہیں کشمش کا تو اس حساب سے دے دیں تو اس کا کیا ہے اس حساب سے یہ سارا کا سارا فدیہ دینا پڑتا ہے بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ مساکین کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے اور ان کا بھی بیچاروں کا کچھ کم ہو سکے فرماتے ہیں تامل اسکیم ہے تمام تتوا خیرن جس نے تتاؤ کی یہ بہتر ہے تتاؤ سے مراد یہ ہے جس نے عظیمت پر عمل کیا جس نے سفر کے دوران میں بھی روزہ رکھ لیا یہ تو بہت بہتر ہے یہ عظیمت ہے اور جس نے بیماری کی حالت میں بھی روزہ رکھ لیا اور اس نے ہمت کر لی تو یہ کیا ہے یہ خیر ہے بہتر اور وہ خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہے یعنی جس نے نیکی کری تو یہ اس کے حق میں کیا ہے یہ بہتر نیکی یہی ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی روزہ رکھنا ہے یا سفر میں بھی روزہ رکھنا ہے اگر زیادہ خراب ہونے کا نشانہ ہو تو یہ اس کے لیے بہتر یہ خیر اللہ کو یا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خوشی سے کوئی نیکی کرے یعنی فیڈیا تو دے لیکن فیڈیے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی صدقہ کر لیا تو اس کے لیے بہتر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں ون تسلوم ہو خیر اور یہ کہ تم روزہ رکھو اگر تم, تم سمجھو تو پھر کیا کرے روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے کیونکہ بعد میں قضا بھی نہیں لانا پڑے گا ون تسوم اور یہ کہ تم روزہ رکھو حالت مرض میں بھی حالت سفر میں بھی یہ تمہارے لیے بہتری ہے ان کو تم لم اگر تم سمجھتے ہو اس چیز کو مطلب یہ کہ پھر بعد میں قضا کا جو مسئلہ ہے اس سے تم بچ جاؤ گے بس اللہ کا ذیمہ کی کیونکہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کا کیا ہے وہ ثواب ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا یہ فرما دیا کہ روزے کا یہ احکامات ہے روزہ خاص کیا گیا اور مریض کا اور مسافر کا بھی اللہ نے اس کے اندر حکم بیان فرما دیا ابھی یہاں سے اللہ رب العزت قرآن کا ایک تعلق جو کہ شہر رمضان کے ساتھ ہے اور یہ تعلق ایسا تعلق ہے کہ قرآن کریم کا اترنا اسی مہینے میں ہوا ہے اور اس کا اللہ رب العزت اس کا کیا بیان فرماتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کے جو فوائد ہے قرآن کریم کی جو شان ہے جو قرآن کریم آیا ہے اس سے مقصد کیا ہے بینات من الخدا ولفا یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بجینات بیان کی ہے یعنی واضح دلائل ہے اللہ وجود کی اللہ کی وطانی کی اور اسی طریقے پر قان ہے یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان میں یعنی یہ فخ کرنے والی کتاب ہے تو اس کا بھی اللہ رب العزت یہاں کیا کرتے ہیں یعنی ذکر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر ان لوگوں کو اللہ رب العزت بتاتے ہیں جن پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس مہینے یہ ہو تو پھر فوراً اس مہینے کا روزہ رکھنا شروع کر دیں اس میں پھر دائیں بائیں نکلیں پھر اللہ رب العزت مریض اور مسافر پہ کیا کرتے ہیں فخم دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکیدن ٹھیک ہے نا جی اور اس میں اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہارے اوپر کوئی مشکل لانا نہیں چاہتے اللہ رب العزت ہمیشہ تمہارے اوپر آسانی کرنے کا نیت رکھتے ہیں اور اس کا ارادہ ہوتا ہے تو جو بھی احکامات اللہ تمہاری اوپر لاگو کرتے ہیں اس میں اللہ تمہیں مجبور نہیں کرتا بلکہ تمہاری اوپر آسانی کرنے کا کیا ہے اللہ کا ارادہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ آیت پھر کل سے پڑھیں گے یہ آیت نمبر ہے ایک سو پچاسی شاہر الردی انزل رفیع القرآن ودل للناس وبينات من الهدى والوفقان ان شاء الله يहा से कल الله رب عزتكم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين